اللہ ہما آلت کی ایک میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے کر میرے مصطفی میرے مصطف آئے ایپیسوڈ فورٹی ایٹ کر رہی کل بنو مستلق میں منافقین کا کردار جب غزوے بنی مستلف پیش آیا اور منافقین بھی اس میں شریک ہوئے تو انہوں نے ٹھیک وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو تمہیں مزید فسادی سے دوچار کرتے اور فتنی کی تلاش میں تمہارے اندر تگو کرتے چنانچہ اس غزوے میں انہیں بھڑاس نکالنے کے دو کے ہاتھ آئے جس کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں قاس سا استراب و انتشار مچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاب بدترین پروپگنڈا کیا ان دونوں مواقع کی کسی خدر تفصیلات یہ ہیں مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے بنی مستلق سے فارغ ہو کر ابھی چشم مریسی پر قیام فرما تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے انہی میں حضرت عمر بن قطاب کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام غفاری تھا پانی پر ایک اور شخص سنان بن وبر بنی سے اس کی دھکم دھکا ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے پھر جوہنی نے پکارا یا معاشر الانصار انصار کے لوگوں مدد کو پہنچو اور جہجا نے آواز دی یا معاشر الماجرین مہاجرین مدد کو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے ہی حریف اور مد مقابل ہو گئے ہیں اللہ کی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل تاریخ ہے جو پہلو نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ پھاڑ کھائے سنو اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے دیے دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زیب بن ارقم بھی موجود تھے انہوں نے آ کر اپنے چچا کو پوری بات کہہ سنائی ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے بولے حضور آباد بن بشر سے کہ قتل کر دیں آپ نے فرمایا عمر یہ کیسے مناسب رہے گا لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے نہیں بلکہ تم کچھ کا اعلان کر دو یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے لوگ چل پڑے تو حضرت اسیر حاضر خدمت ہوئے اور سلام کر کے ارض کیا کہ آج آپ نے نہ وقت کچھ فرمایا ہے انہوں نے دریافت کیا تمہارے صاحب یعنی ابن ابئی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے آپ نے فرمایا اس کا خیال ہے کہ وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی زلیل ترین آدمی کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر چاہیں تو اسے مدینہ سے نکال باہر کریں اللہ کی قسم وہ ضلیل ہے اور آپ باعزت ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس کے ساتھ نرمی برتیے کیونکہ واللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کی تاج تیار کر رہی تھی اس لیے وہ سمجھتا ہے یا آپ نے اسے اس کی بادشاہت چھین لی ہے پھر آپ شام تک پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے بلکہ اگلے دن کی ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے قبر ہو گئے آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گپ لڑانے کا موقع نہ ملے ادھر بن کو جب پتا چلا کہ اللہ کی بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی ہے اور میں اسے زبان پر لے آیا ہوں اس وقت وہاں انسار کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ ابھی وہ لڑکا ہے ممکن ہے اسے وہم ہو, گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا اسے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رکھ سکا ہو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابئی کی بات سچ مان لی حضرت زید کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ویسے غم سے میں کبھی دو نہیں ہوا تھا میں صدمے سے اپنے گھر میں بیٹھ رہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے سورہ منافقین نازل فرمائی جس میں دونوں باتیں مذکور ہیں یہ منافقین وہی ہے جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر قرض نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنے. یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا حضرت سید کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائی پھر فرمایا اللہ نے تمہاری تذلیل کر دی اس منافق کے صاحب زادے جن کا نام عبداللہ ہی تھا اس کے بالکل برعکس نہایت نیک دینت انسان اور پیارے صحابہ میں سے تھے انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی اور مدینے کے دروازے پر تلوار سونگ کر کھڑے ہو گئے جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے اللہ کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں کیونکہ حضور عزیز ہیں اور آپ ہیں اس کے بعد جب نبی صلی اللہ تشریف لائے آپ نے اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا عبداللہ بن ابئی کے انہی صاحبزادے حضرت عبداللہ نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی اے اللہ کے رسول آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو مجھے فرمائیے اللہ کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا نمبر دو واقع افق اس غزل کا دوسرا اہم واقعہ افق کا واقعہ ہے اس واقعے کا ماں حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج متحرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے جس کا قرا نکل تھا اسے ہمراہ جاتے اس گز میں قورا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا حضرت عائشہ اپنی حاجت کے لیے گئی اور اپنی بہن کا ہار جسے آریتن لے گئی تھی کھو گئی تھی احساس ہوتے ہی فورن اس جگہ واپس گئی جہاں ہار غائب ہوا تھا اسی دوران وہ لوگ آئے جو ہلکے اس پن پر نہ چونکے کیونکہ حضرت عائشہ بھی عمر تھی بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا میز کیونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہوج اٹھایا تھا اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہو جاتا حضرت عائشہ اللہ ہار کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر کالی پڑا تھا نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا وہ اس خیال سے وہی بیٹھ گئی کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہی تلاش کرنے آئیں گے لیکن اللہ اپنے امر پر قالب ہے وہ بالہِ عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے چنانچہ حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی پھر صوفان بن موتل کی آواز سن کر بیدار ہوئیں کہ ان لیلہ و ان الیہ راجعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صوفان لشکر کے پچھلے حصے میں سوئے ہوئے تھے ان کی عادت بھی زیادہ سونے کی تھی انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو پہچان لیا کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ چکے تھے انہوں نے اللہ پڑی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ کے قریب کر دی حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی حضرت سفان نے ان اللہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آگئے یہ ٹھیک دو پہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تفسرہ کیا اور اللہ کے دشمن قبیص عبداللہ بن عبی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا چنانچہ اس کے پہلوں میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلک رہی تھی کے نمایا کیا بننا شروع کر دیا اس کے ساتھی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروگنڈا کیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کچھ بول نہیں رہے تھے لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی تو آپ نے حضرت عائشہ سے علیحدگی کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا حضرت علی نے صراحت کیے بغیر اشاروں اشاروں میں مشورہ دیا یا آپ ان سے علاحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کیا آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کام نہ دھرے اس کے بعد آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن اوبئی کیسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی اس پر حضرت اسید بن حزیر نے رغبت ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں لیکن حضرت صاد بن ابادہ پر جو عبداللہ بن اوبئی کے قبیل قدرج کے سردار تھے قبائلی حمیت غالب آ اور دونوں حضرات میں ترشک کلامی ہو گئی جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ غزبے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور ایک مہینے تک مسلسل بیمار رہیں انہیں اس تومت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات مستہ کے ہمراہ خزائے حاجت کے لیے میدان میں گئی اتفاق سے ام مستح اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئی اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بدوا دی حضرتِ عائشہ نے اس حرکت پر انہیں ڈوکا تو انہوں نے حضرتِ عائشہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپگنڈے کے جرم شریک ہے تو احمد قواق کیا کہہ سنایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر اس قبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کی ادرس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورت حال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگی اور پھر دو رات اور ایک دن روتے روتے گزر گیا اس دوران نہ نیم کا سرما لگایا نہ آنسو کی جھڑی رکی وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجا شک ہو جائے گا اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کل میں شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور بعد کہہ کر فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتا لگا ہے اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ انقریب تمہاری بارات ظاہر فرما دے گا اور اگر خدا نہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مختلف مانگو اور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آنسو ایک دم تھم گئے اور اب انہیں آسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ کو جواب دیں لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں اس کے بعد حضرت عائشہ نے خود ہی کہا ولہ میں جانتی ہوں یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بلکل سچ سمجھ لیا ہے اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب چانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لئے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری جانی پلٹ کر لیٹ گئیں اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول شروع ہو گیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وہی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی عائشہ حضور کی جانب اٹھو شکریہ ادا کرو حضرت عائشہ نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد و وسوخ کے سبب حضرت ناس کے انداز میں کہا میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی ہمد کروں گی اس موقع پر واقع سے متعلق جو آیات اللہ نے نازل فرمائی وہ سورہ نور کی دس آیات ہیں اس کے بعد تومت تراشی کے جرم میں مستح بن اثاثہ بن ثابت اور حمنا بنت ہجش کو اسی اَسی کوڑے مارے گئے البتہ قبیس عبداللہ اللہ بن ابئی کی پیٹ اس سزا سے بچ گئی حالانکہ تحمد تراشوں میں وہی سر فہرس تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی جن لوگوں پر خدود قائم کر دی جاتی ہیں وہ ان کے لیے اقروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور عبداللہ بن عبی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا یہ پھر وہی مسلحت کار فرما تھی جس کی وجہ سے اسے قتل نہیں کیا گیا اس طرح ایک مہینے کے بعد مدینے کی فضا شک و شبہ اور قلق و استراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی اور عبداللہ بن عبئی اس طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سن نہ اٹھا سکا ابن ساخ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عطا کرتے اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے اس قیفت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اے عمر کیا خیال ہے دیکھو واللہ اگر تم نے شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس پر بہت سی ناکیں پھڑک کرتیں لیکن اگر آج انہیں ناکوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو اسے قتل کر دیں گی حضرت عمر نے کہا میری خوب سمجھ میں آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے غزب مریسی کے بعد کی فوجی مہمات نمبر ایک سری دیار بنی کلب علاقہ دو الجندل یہ سریا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں شاوان چھے ہجری میں بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اتیار کرنے کی وزیعت فرمائی اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہاں پہنچ کر تین روز اسلام کی دعوت دی بلا کر قوم نے اسلام قبول کر لیا پھر حضرت عبد بن عوف نے تماظر بنت ازبخ سے شادی کی یہی حضرت عبد کے صاحب زہرے ابو سلما کی ماہیں اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے نمبر دو سر دیار بنی سعد علاقے فتدق. یہ سریا شابان چھ ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کو کو معلوم ہوا کہ بنو کی ایک جمعیت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دو سو آدمی دے کر روانہ فرمایا یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے قرار کیا کہ ان لوگوں نے قیبر کی خجور کی کی عوض امداد فراہم کرنے کی پیش کش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتلایا بنو ساد نے کس جگہ جتہ بندی کی ہے جنان علی نے ان پر شکون مار کر پانچ سو اونٹ اور دو ہزار بکریوں پر قبضہ کر لیا البتہ بنوساد اپنی عورتوں اور بچوں سمیت بھاگ نکلے ان کا سردار بر بن علیم تھا نمبر تین سر وادی القرا یہ سریا حضرت ابوبکر بکر صدیق یا حضرت زید بن حارسہ کی زیر قیادت رمضان میں روانہ کیا گیا اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا لہذا آپ نے ابو بکر صدیق کو روانہ فرمایا حضرت سلما بن اقوا کا بیان ہے اس سرئے میں میں بھی آپ کے ساتھ تھا جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا ابو بکر صدیق نے کچھ لوگوں کو قتل کیا میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے, پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں اس لیے میں نے ان کو جا لیا اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر چلایا تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے. ان میں, میں ان سکھ کو ہانکتا ہوا ابو بکر صدیق کے پاس لے آیا انہوں نے وہ لڑکی مجھے عطا کی لیکن میں نے اس کا کپڑا نہ کھولا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی حضرت سلمہ بن اکوا سے مانگ کر مکہ بھیج دی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرا لیا ام خرفہ ایک شیطان عورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے قاندان کے تیس سوار بھی تیار کیے تھے لہذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے تیس سوار مارے گئے نمبر 4۔ سری اور یہ سریا شہ ہجری میں حضرت کرز بن جابر فہری کی قیادت میں روانہ کیا گیا اس کا سبب یہ ہوا کہ عقل اور ارانا کے چند افراد نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کیا لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا راز نہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چرا بھیج دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ پیے جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائی کو قتل کر دیا اونٹوں کو ہانک لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد اب پھر کفر اختیار کیا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے قرض بن جابر فہری کو بیس صحابہ کی میت میں فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ مرینیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ کر دے اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی ان پر راستہ اندھا کر دیا چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے آنکھیں داگ دی گئیں اور انہیں ہرہ کے گوشے میں چھوڑ دیا گیا جہاں وہ زمین کریتے کریتے اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے اللہ صلی محمد والا آل